welcome to virtual universe this is business communication ye business communication ka fourth lecture hai aapko yaad hoga pichle lecture mein humne process of communication jo tha wo start kar diya tha process of communication yani communication mein kya awamel hai components chute, usme the usme kaam in the process of کمیکیشن आपको کو یاد ہے پہلا کمپونیٹ کون سا تھا پہلا کمپونیٹ جی کانٹیکس پہلا کمپونیٹ تھا کانٹیکس اور دوسرا کمپونیٹ دوسرا کمپونیٹ تھا سینڈر اور انکوڈر تیسرا کمپونیٹ تیسرا था تھا میسج اینڈ فورتھ ون فورتھ ون تھا میڈیم ففتھ ون Fifth one oneta receiver decoder any message receiveta and the sixth one was feedback So they were there we counted six components of process of communication context context as I discussed is the basic uh, field in which we communicate with people. It includes culture, it includes organization, it includes country, it includes a lot, it includes your internal stimuli, it includes external stimuli, it includes your attitude, your experience, your skill, your likes, your dislikes, your education, I mean the whole personality of yours include in context. کانٹیکٹ کے بعد سیکنڈ چیز جو ہے تھی وہ تھا آپ کا یعنی آپ جو آپ اپنا میسج کو انکوڈ کرتے ہیں یعنی ہمارا سینڈر آف دا میسج سینڈر آف دا میسج جو ہے اس کے پاس کوئی پیغام ہوتا ہے اور وہ اس میسج کو سینڈ کرنا چاہتا ہے آپ نے کوئی پیغام کوئی میسج جو ہے ایک آرگنازیشن میں آپ کام کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن میں کسی پوزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں کسی سٹیٹس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے ایک میسج جو ہے وہ کمیونکیٹ کرنا آپ نے ایک تھنک یو لیٹر لکھنا یا آپ نے ایک ریکویسٹ بھیجوانی ہے انکوائری بھیجوانی ہے یا آپ نے کوئی آرڈر پیس کرنا تو یہ, یہ تمام کام جو ہے وہ آپ ایز سینڈر کر رہے ہیں اس کے لیے آپ سرٹن سمبلس چنے گے کہ آپ نے اپنے میسج کو سیو دینا ہے اور پھر آپ ان میسج کو کنوے کریں ہیں. تو سینڈر اور انکاڈر کی حیثیت کے بعد جو اگلی چیز جو اہم ہے وہ ہے آپ کا میسج میسج کیا ہوتا ہے میسج کو دیکھتے ہیں دا میسج از دا مین آئیڈیا دیٹ یو وش ٹو کمیونکیٹ اٹ از بوتھ وبل And non verbal اینڈ نان وربل انسپوکن سمبل فرسٹ ایکزیکٹلی واٹ message میسجز آلسو یعنی میسج جو ہے یہ آپ کا کور آئیڈیا ہے کور آئیڈیا سے مطلب یہ کہ یہ وہ پیغام ہے جو آپ کسی تک پہنچانا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی بہت سے میسجز uh, جو ہیں وہ لکھتے ہیں آپ نے اپنے کسی دوست کو message بھجوانا ہے تو وہ دوست کو message جو ہے وہ اب جب آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس میسج کا کور آئیڈیا ہوگا کوئی نہ کوئی اس میسج کی وجہ ہوگی مثال کے طور پہ آپ اپنے دوست کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں آپ اپنے دوست کو اپنے بارے میں اپنی اپنے اگزامس کے ریزلٹ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو میسج کے لیے ہم یعنی کمیونیکیشن میں جب بھی آپ کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایک نہ ایک کور میسج uh, uh, جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کے لیے جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کے پاس مختلف طرف کے میسج ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے کچھ چیز آرڈر کی تھی آپ نے کوئی شرٹ منگوائی تھی آپ نے کوئی گڈز منگوائی تھی اپنی پرسنل ضرورت کے لیے یا اپنی ارگنائزیشن کے لیے جب وہ چیزیں آپ تک پہنچی تو ان چیزوں میں کوئی پرابلم تھا مثال کے طور پہ آپ نے کچھ ایسنس uh, uh, جو تھے وہ منگوائے تھے وہ ایس جب آپ تک پہنچے تو ان میں کچھ ایسن جو تھے وہ آپ کے مطلوبہ یعنی ڈیزائر ایسن جو آپ نے لکھے تھے وہ نہیں تھے غلطی سے آگئے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ باٹل جو ہیں وہ بھی ٹوٹی ہوئی ملی ہوئی تو اس صورت میں اب آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اپنے جو سینڈر ہیں جنہوں نے آپ کو وہ گڈس جو ہیں وہ سپلائی کیے ہیں ان کو آپ ایک لیٹر لکھیں تو یہ آپ کا یہ جو لیٹر ہے جس میں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس جو گڈس پہنچی ہیں ان میں کیا غلطی ہے تو یہ کمپلینٹ لیٹر جو ہے وہ بن جائے گا تو یہاں آپ کے پاس کور آئیڈیا کیا ہے اس میسج کا یعنی آپ کمپلین کرنے جا رہے ہیں اسی طرح آپ کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ نے کوئی نیا کاروبار سٹارٹ کیا ہے اینڈ یو وانٹ ٹو انٹروڈیوس یور پروڈکٹ اور You don't deal in any product, you deal in تو اب آپ کو اپنی ان سروسز کو اپنے کنزیومر تک جو اپنا آپ کا بائر ہے اس تک پہنچانا ہے تو اب آپ کیا کریں گے آپ کے پاس وہ کور آئیڈیا ہے جس کو آپ پنچائیں گے تو میسج جو ہے اس میں ہمیشہ ایک کور آئیڈیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے میسج کو کس طرح کمیونکیٹ کرنا ہے یعنی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے میسج کو کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے مثال کے طور پہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا ریڈر جو ہے یا آپ کا لسنر جو ہے اگر سپوز آپ اسپوکن میڈیم جو ہے وہ چوز کرتے ہیں وہ آپ کے میسج کو کیسے لے گا آپ نے کنٹینٹ پہ غور کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بات جو ہے اس کو کس طرح پہنچانا ہے مثال یہی دیکھیں کہ ہم نے اس لیکچر کو شروع کیا ہم نے پروسیس آف کمیونیکیشن جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے اس پروسیس کو آپ کو کیسے سمجھانا ہے یہ پروسیس جو ہے اس میں مختلف کمپونیٹس ہیں جو میں نے کمپونیٹس کے نوائیں اس میں سینڈر بھی ہے کانٹیکٹ بھی ہے اس میں میسج بھی ہے اس میں ریسیور بھی ہے چینل بھی ہے فیڈ بیک بھی ہے تو اب اس کو بہترین طریقے پہ سکھانے کے لیے ہم نے کس آڈر میں آپ کو بات پہنچانی ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے ابتدا کی تھی کانٹیکٹ کے ساتھ یعنی کانٹیکٹ سے ہم نے بات شروع کی اور پھر ہم میسج پہ ہیں یعنی یہ بات جو ہے وہ ایک خاص آرڈر کے تحت جو ہے وہ آپ تک کمیونیکیٹ ہو رہی ہے اسی طرح جب بھی آپ کے پاس ایک میسج ہوتا ہے تو اس میسج میں سب سے پہلے تو ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیا کیا ہے کیا بات ہے جو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اس آ, اس بیسک آئیڈیا کو آپ کس طرح بیان کریں گے یہ ایک بہت مختلف آ, مشکل مسئلہ ہے کسی بھی بات کو ہم عام طور پہ آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہمیں جب کوئی بات کسی کو کہنی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے پاس ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ ہم کیا بات دوسرے شخص کو کہنا چاہتے ہیں لیکن اس بات کو جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہم مختلف Uh, کا شکار ہو جاتے ہیں یا جب اس بات کو ہم لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ہمارے پاس یہ تو ہوتا ہے کہ وٹ وی وانٹ ٹو وٹ ویو ٹو سٹ ہاؤ ٹو سیٹ ویری ڈیفیکلٹ سین لوٹ آف پیپل وین دے ٹرائی ٹو کمیکیٹ وٹ دے وانٹ ٹو سے دے گیٹ اسٹک اپ بولتے ہوئے اسٹک اپ ہو جاتے ہیں اور لکھتے ہوئے بھی اسٹک اپ ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے اس کے بعد جو اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی بات کو کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے کنٹینٹس چوز کر لیے لیکن یہاں ایک اور بہت بات ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے اور وہ یہ کہ ہاؤ یور رسیور لسنر از گوئنگ ٹو ریئیکٹ یعنی آپ آپ جب بھی کوئی میسج ہوتے ہیں تو آپ کا مطلب اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنا ہے اب ان مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی بات کو کیسے بیان کرنا ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ دوسرا شک سمجھ جائے تو میسج میں اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بات کو کس طرح کہیں گے آپ کی بات جو ہے وہ کیسے سمجھے گا یہ بات یاد رکھیں کہ جب میسج دینے لگتے ہیں تو میسج میں بات کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے؟ ایک اہم حیثیت کا حامل ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کی کمیونیکیشن کو افیکٹیو یا نان افیکٹیو جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو کمیونیکیشن جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جی سمجھیں کہ جب ہم کو ہمارے پاس کوئی میسج ہے تو اس میسج کو ہم نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس کے بعد اگلی چیز جو ہے میسج کے بعد وہ ہے میڈیم میڈیم یا چینل یہ ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے کمیونیکیشن کا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے دیکھتے ہیں کہ چینل میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں میڈیم یا چینل اٹ مینس دا وے بائی وچ میسج اس کمیونکیٹیڈ یعنی میڈیم سے مراد وہ وے ہے جس کے ذریعے ایک میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ اسی کو دیکھیں اس لیکچر کو دیکھیں یہ کیسے آپ تک کمیونیکیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اب آپ اپنے کسی دوست سے جو کسی فارن کنٹری میں ہے آ, وہاں کو کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے کریں گے آج کل لیٹرس کے علاوہ سب سے ایکسبل جو ہے وہ ای میلز ہیں تو آپ نے اپنے میسجز کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے یہ آپ کا میڈیم ہے یا آپ کا چینل ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اٹ مینس دا وے بائی وچ میسجز کمیونکٹ یو کین چوز الیکٹرانک دا پرنٹڈ ورڈ سو اٹ مینس دا وے کمیونکٹ یعنی میڈیم جو ہے وہ ایک وے ہے جس کے ذریعے میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے میڈیم جو ہے یہ ریٹن میڈیم بھی ہے اور اسپوکن میڈیم بھی ہے یہ وربل بھی ہے اور نان وربل بھی ہے یعنی میڈیم میں آپ کے پاس بہت سی چوائس جو ہے وہ موجود ہے جیسے آپ نے کو لیکچر دینا ہے تو لیکچر جو ہے اس میں آپ اسپوکن میڈیم جو ہے وہ یوز کریں گے آپ نے کوئی میسج جو ہے وہ کسی بڑی کمیونٹی کو لارجر آڈینس کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی ریٹرن میڈیم جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی آپ نے اپنے میسج کو کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے اور یہ ہمیشہ یہ ڈٹرمن کرے گا آپ کا اور آپ کے جو ریسیور ہیں ان کے ریلیشن شپ کے اوپر مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر کام میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ ریٹرن میسج بھجوا دیں اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسپوکن میسیج جو ہے وہ دیں ریٹن میسج مثال کے طور پہ آپ نے اگر بھجوانا ہے تو آپ میمو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں آپ رپورٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں آپ آرگنائزیشن خاص طور پہ بڑی آرگنائزیشن میں لیٹر جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں آپ ای میل جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں تو لیکن آپ نے کون سا میسج جو ہے وہ بھجوانا ہے یہ ڈٹرمن کرے گا آپ کے ریلیشن شپ کے اوپر کہ یہ لیٹر یہ میسج جو ہے وہ آپ نے پیئرس کو بھجوا رہے ہیں یا یہ میسج جو ہے وہ آپ اپنے سپیرس کو بھجوا رہے ہیں اور دس میسج از ڈاؤن ڈاؤنورڈ یعنی کمیونیکیشن کا فلو جو ہے وہ کس کس طرف ہے آپورڈ ہے ہوریزونٹل ہے یا ڈاؤنورڈ ہے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ نے کون سا میڈیم جو ہے وہ چننا ہے اسی طرح آپ نے جب سپوکن میڈیم جو ہے وہ چننا ہے تو اس میں بھی آپ کا اور آپ کے جو ریسیور جو ہے ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا اگر یاد رکھیے کہ یہ بات کہ آپ نے کون سا میڈیم چننا ہے اس کے لیے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں آپ نے میسج کو جو پہنچانا ہے اس میں ٹائم ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل آہ ہے یعنی ایسے اگر آپ کو فوری طور پہ کوئی گڈس جو ہیں وہ چاہیے تو آپ ان گوڈس کو کسی ایئر کاگو کے ذریعے منگوائیں گے لیکن وہی گوڈس جو ہیں وہ اگر آپ کو ڈیلیڈ چاہیے خاص ٹائم پیریڈ میں چاہیے جس میں کوئی جلدی نہیں ہے تو وہ گڈس جو ہیں وہ آپ کسی بھی شپنگ فارم کے ذریعے منگوا سکتے ہیں تو آپ کا میڈیم جو ہے اس کی چوائس نہ صرف یہ کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے بلکہ اس میں ٹائم کا ٹائم کا فیکٹر جو ہے وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے اس کے علاوہ ایک بات جو ہے کہ written میڈیم آپ نے چوز کرنا ہے یا آپ نے oral میڈیم جو ہے وہ چوز کرنا ہے یہ, یہ اس کو آپ منتخب کریں گے دونوں میڈیم دونوں میڈیا کے مختلف جو بینیفٹس ہیں کی بنا کے اوپر مثال کے طور پہ جب آپ اور میڈیم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اور میڈیم کا کیا فائدہ فور ایگزامپل talking to ٹاکنگ یوزنگ دس اور میڈیم آئی ٹرائنگ ٹو to uh, to, uh, to uh, translate or to copy or to uh, convey you all the information that I have read فرام سم بک اف یو ریڈ دیٹ انفارمیشن فرام دیٹ بک یو ویل فائن یعنی میں آپ کو جس طرح یہ بات جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں میں ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ ایک گفتگو کا سا انداز جو وہ اپنا ہوئے ہوں میں آپ کو مخاطب کیے ہوئے ہوں میں چھوٹے سینٹینس جو وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے میرا جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ اس اور میڈیم میں ڈفرنٹ ریلیشن شپ ہے اگر اس کی بجائے میں کتاب میں کچھ لکھتا جو آپ کو ایز اے ریڈر پڑھنے کو ملتا میں, میں جو انفارمیشن دے رہا ہوں اس میں کم سے کم ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ذرا سوچیے کہ اگر میں لکھ رہا ہوتا تو میں زیادہ ٹیکنیکل ٹرم جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا اسی طرح میں اس میں زیادہ بڑے کمپلیکس سینٹینس جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا اور میری رائٹنگ جو ہوتی وہ امپرسنل ہوتی یعنی ریڈر کے ساتھ اس کی کوئی اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں سپوز اس چیز میں ایک کوئی آپ نے گیجٹ خریدا ہے تو ایک یوزر یوزر مینول جو ہے وہ بھی آپ کو ساتھ دیا جائے گا اس مینوول میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے چیز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر وہی گیجٹ جو ہے آپ کو کوئی آ, کوئی انسٹرکٹر اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوتا تو کیا خیال ہے دونوں کے الفاظ جو ہیں وہ ایک ہوتے میرا خیال ہے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ دونوں کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہوتے انسٹرکٹر جب بتا رہا ہوتا تو وہ چھوٹے چھوٹے جملے بول رہا ہوتا سادہ زبان ہوتا آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہوتا آپ اس وقت اس گفتگو اس گفتگو میں شریک ہو گئے ہوتے آپ کوئی بھی بات جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ اس کو پوچھ سکتے لیکن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں رائٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے وہ امپرسنل ہو کے دے رہا ہوتا ہے اس انفارمیشن میں ٹیکنیکل جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں سینٹنس کمپلیکس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت رائٹر جو ہے وہ اپنی بات کو ریوائز کر سکتا ہے اس سے قبل کہ اس کی بات جو ہے وہ رسیور تک پہنچے ہیں. لیکن سپوکن میڈیم میں اپنی بات کو جب ایک دفعہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے تو وہ بات جو ہے اس کو دوبارہ آبیسلی ہم اس کو زیادہ واضح تو کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات جو کہی گئی ہوتی ہے وہ کہہ دی گئی ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ریٹن اور سپوکن میڈیم جو ہے ان دونوں کو جب ہم چوز کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں تو میڈیم جو ہے یا چینل جو ہے اس کو منتخب کرتے وقت جو کمیونیکیٹر جو ہے اس کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ ایک میڈیم کو یا ایک چینل کو کیوں چوز کر رہا ہے دیکھ اور ابھی میں نے جیسے کچھ آپ کو باتیں بتائیں کہ اسپوکن میڈیم جو ہے وہ کچھ خاص وجوہات کی بنا پہ منتخب کیا جاتا ہے اور ریٹن میڈیم جو ہے وہ خاص وجوہات کی بنا پر چوز کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ خاص خاص وجوہات کون کون سی ہے دا اورل کمیونیکیشن برنگس بیک امیڈیٹ فیڈ بیک ل کمیونکیشن جو ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ جو ہے کہ وہ امیڈیٹ فیڈ جو ہے وہ لے آتی ہے میں نے آپ کو کہا آپ لکھیں جب کلاس میں ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈینٹس کو کہتا ہے اوکے okay, رائٹ right, تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً پتا لگ جاتا ہے کہ اس کی بات پہ عمل ہو رہا ہے فیڈ بیک فوری طور پہ مل جاتا ہے اسی طرح آپ کو کوئی انفارمیشن کرنی ہے تو اپنی آرگنائزیشن میں آپ نے فون اٹھایا یا آپ اٹھ کے چلے گئے یا اگر آپ اس سٹیٹس میں یا اس پوزیشن میں ہے کہ آپ انفارمیشن جس سے آپ کو چاہیے اس کو بلوا لیا تو جیسے ہی آپ نے سوال کیا آپ کو جواب مل گیا جیسے ہی آپ نے کمیونیکیٹ کیا آپ کو آپ نے میسج کو سینڈ کیا فوری طور پہ آپ کے ریسیور نے ریئیکٹ کیا تو اورل کمیونیکیشن کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کا فیڈ بیک ہوتا ہے یعنی فیڈ فوری طور پہ محصول ہو جاتا ہے واٹ ایور یو وانٹ ٹو نو یو کین نو اٹ ویری انسٹنٹلی اٹ ہیز اے کنورس وتھ words and sentences آپ کو پتا ہے کہ گفتگو میں چھوٹے چھوٹے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور جملے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اٹ اسٹیسز آن انٹرپرسنل ریلیشنشپ یعنی جب آرل کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ دو افراد یا ایک چھوٹے چھوٹے سے لوگوں کے مجموعے کے دوران درمیان ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک انٹرپرسنل ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے جیسے میں اپنی کلاس کو پڑھا رہا ہوں تو میں اپنی کلاس کے ساتھ ایک انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں انگیج ہو جاتا ہوں وی ایکٹ اینڈ ریئیکٹ دس میڈیم نیڈس لیس ٹیکنیکل ڈیٹیلس یعنی اور میڈیم کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ بات کو سمجھایا جا سکتا ہے اور بات کو سمجھانے کے لیے سادہ زبان جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور اس میں ٹیکنیکل جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں یعنی yani آپ کسی بات کو جب ٹیکنیکلی سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میڈیم جو ہے وہ ریٹرن زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن بات کو جب آپ فوری طور پہ کنوے کرنا چاہتے ہیں تو اورل میڈیم جو ہے یہ زیادہ افیکٹو میڈیم ہے اٹ سینٹینس اسٹرکچرس آر سمپل سب سے بڑا بات یہ ہے اورل میڈیم کی اس کے اس کے جملوں کا اسٹرکچر جو ہے وہ بڑا سیدھا ہوتا ہے ٹیک ڈاؤن یور نوٹس اوکے ٹیل می اباؤٹ دس دس انسائن آسک یور سب سینٹینسز آر ویری سمپل نارملی مور انٹروگیٹیو سینٹینسز آر یوزڈ اور میڈیم مور امپیرٹیو سینٹینسز آر یوز ان اور میڈیم مور ایکسلامٹری سینٹینسز اور میڈیم اور اس کے نتیجے میں یہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو زیادہ کرتا ہے تو ہم آ, اگر اورل میڈیم کو دیکھیں تو اورل میڈیم جو ہے یہ جلدی فیڈ بیک لے آتا ہے ایک بار سادہ ورڈ ہوتے ہیں ٹرم टेकन, جو ہیں وہ کام استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سینٹنس اسٹرکچر جو ہے وہ بہت سادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو ایک ایسی انفارمیشن پاس آن کرنی ہے کہ جس میں آپ یہ تمام خوبیاں جو ہیں وہ چاہتے ہیں تو آپ نارملی اورل کمیونیکیشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے لیکن اب اگر اس کے مقابلے میں آپ کو ذرا ٹیکنیکل انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کرنی ہے آپ کو ڈاکومینٹیشن کی ضرورت ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پرمانٹ ریکارڈ جو ہے وہ موجود رہے تو ایسی صورت میں آپ کون سا میڈیم یوز کریں گے جی ریٹن میڈیم تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ریٹرن میڈیم جو ہے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں دا ریٹن میڈیم از مور فارمل وتھ فوکس آن کنٹینٹس ی اماؤنٹ آف ٹیکنیکل انفارمیشن تو یہ ہے کوالٹیز آپ نے دیکھا کہ جیسی میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے میری جو گفتگو تھی وہ تھوڑی سی مختلف ہوگئی یہی وہ بات ہے جس کو ہم کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی ریٹرن میڈیم ہم اس وقت یوز کرنا کرتے ہیں جب ہم زیادہ ٹیکنیکل انفارمیشن جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی جیسے کوئی آپ کوئی گیجٹس لیتے ہیں یا کوئی گوڈس لیتے ہیں کوئی ایسی تو ان کے ساتھ کوئی اس کا جو یوزر مینوئل جو ہے وہ ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ مینوئل کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو زیادہ ٹیکنیکل ٹیکنالوجی جو ہے وہ پڑھنے کو ملے گی لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اس بات کو آپ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے سینٹینس اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ سمپل نہیں ہوتا ہے کمپلیکس ہوتا ہے ایک یہ مقصد نہیں ہے کہ سارے سینٹینس جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتے ہیں یا آپ کو جب اگر آپ کوئی ٹیکنیکل انفارمیشن جو ہے وہ دینے جا رہے ہو تو آپ انتہائی مشکل سینٹینسز جو ہے وہ ہی ہیں وہی لکھیں یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ چھوٹے سینٹنس پہ لکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پہ جو ایکسپیرینس ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ریٹرن جو میڈیم ہے اس کو جب بھی اڈاپ کیا جاتا ہے تو اس کی گفتگو جو ہے وہ کی نسبت زیادہ ٹیکنیکل ہے پھر یہ کہ اس میں فیڈ بیک جو ہے وہ ڈیلیڈ ہوتا ہے اورل میں فیڈ بیک جو تھا وہ امیڈیٹ تھا اس میں فیڈ بیک جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے اگر آپ اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ای میل پہ اگر آپ یہاں چیٹ کر رہے ہو سپوز لیٹ تو اس میں آپ کو بات جو ہے وہ فیڈ بیک فوری مل جائے لیکن درہ دیکھیے کہ اس میں بھی جب تک کہ آپ کا مکمل جملہ نہ ہو جائے اس وقت تک فیڈ بیک جو ہے وہ نہیں ملے گا تو اس میں فیڈ بیک جو ہوتا ہے وہ ڈلیورڈ ہوتا ہے آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے وہ لیٹر آپ نے پوسٹ کیا ہے وہ لیٹر دوسری جگہ جا کے ملے گا اس کے بعد آپ کا ریسیور جو ہے اس کا جواب لکھے گا اور اس کے بعد آپ کو اس لیٹر کے بارے میں, میں فیڈ بیک جو ہے وہ موصول ہوگا تو ریٹن کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنی انی خصوصیات کی بنا پہ پہچانی جاتی ہے تو کمیونیکیشن کے اس پروسیس میں جب بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے کسی میسج کو کنوے کرنا ہوتا ہے یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا چینل یو آر گوئنگ ٹو اڈاپٹ ویڈیم سو یو ہیو دا فیسلٹی آف بوتھ ریٹن اینڈ یو ہیو ٹو ڈیٹرمن دیٹ ہاؤ بیسٹ یو کین کنوے یور میسج آئر بائی ریٹر اور بائی اورل uh, میڈیم تو ان میڈیم uh, دونوں uh, جو چینلز ہیں ان کے uh, انتخاب میں آپ, کو, ان, آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں or جو اور میڈیم ہے ان میں سے ہمارے پاس ان میں سے کون کون سے کون, جو ڈفرنٹ آگے چینلز ہیں ان کو ہم چوز کر سکتے ہیں ایک اپنی آرگنائزیشن کے اندر اور کے اس کو ہم دیکھتے ہیں یعنی انسائڈ یور آرگنائزیشن فور انٹرنل کمیکیشن ریٹرن میڈیم میں بھی میموز رپورٹ بلیٹنس جاب ڈسکرپشن پوسٹرس نوٹس امپلائیز مینوئل الیکٹرانک بلٹنس بلٹن بورڈ ایون انٹرنل تو یہ وہ ریٹن چینل uh, جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے یا ریٹرن میڈیا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے جب ہم uh, اپنی آرگنائزیشن کے اندر کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ کوئی یہ کوئی میمو uh, ہو سکتی ہے رپورٹ uh, ہو سکتی ہے آپ کسی فیکس uh, uh, وہ فیکس بھی ہو سکتی ہے ای میل بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہر آرگنازیشن میں ایک بورڈ ہوتا ہے اس بورڈ کے اوپر بلیٹن بورڈ کے اوپر بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ سرکولیٹ کی جاتی ہے یہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہے یہ اس میں سرکلر بھی ہوتے ہیں جس میں اس آرگنائزیشن کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو کسی بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے ایجوکیٹ جا کیا جا رہا ہوتا ہے ایون جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ بھی ان بلیٹن بورڈ جو ہیں ان کے ذریعے کنوے کی جاتی ہے تو یہ وہ مختلف مختلف چینلز ہیں جن کے ذریعے کسی بھی آرگنائزیشن میں ریٹرن کمیونیکیشن جو ہے اس کو پاس آن جو ہے وہ کیا جاتا ہے اسی طرح اورل کمیونیکیشن جو ہے اورل کمیونیکیشن میں ٹیک پلیس ویدر آرگنائزیشن ان دی فارم آف اسٹاف میٹنگ رپورٹس فیس ٹو فیس ڈسکشنٹیشن آڈیو ٹیپس ٹیلیفونک اور ویڈیو سو اور جیسے کہ میں نے کہا اس میں میٹنگ جو ہے وہ ایک اہم کمپوننٹ ہے جس میں جس کے ذریعے اورل کمیونیکیشن جو ہے وہ موسٹلی کی جاتی ہے اسی طرح ٹیلیفونک کانورسیشن آپ فون کے ذریعے جو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مختلف جو کوکر ان کے ساتھ نہ صرف فون کے ذریعے بلکہ آپ سم ٹائم ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ فیس ٹو فیس گفتگو جو ہے وہ کریں تو یہ آپ فیس ٹو فیس گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اب آج کے اس میڈیا کے دور میں اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ٹیلی کانفرنسز جو ہے یہ بھی بہت فل ثابت ہوئی ہیں اور بڑی آرگنائزیشن جو ہیں اور خاص طور پہ جو ماڈرن آرگنائزیشن ہیں وہ ٹیلی کانفرنسز جو ہیں وہ بھی ارینج کرتی ہیں بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے وقت کو بچایا جائے اور جو پرسنل ٹچ ہے انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہے اورل کمیونیکیشن کا جو ایک خاصہ ہے اس کو بھی اچیو کیا جائے اسی طرح ہمارے پاس ایک دوسرا چینل یا میڈیم ہے ود ان دا آرگنائزیشن اگرچہ اویسلی آؤٹ بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے پریزنٹیشن پریزنٹیشن جو ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں ایک پورا لیکچر جو ہے وہ ہوگا جس میں we'll یہاں کہ جو ہے, یہ بھی ایک اہم, آ, ہے, کا. جب آپ نے کوئی بجٹ اسپیچ دینی ہو یا اپنی کمپنی کی پالیسیز کے بارے میں آپ نے آ, آ, اپنے جو ورک فورس ہے اس کو انفارم کرنا ہو یا کوئی آپ کی کمپنی جو ہے وہ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کر رہی ہو تو ان اس طرح کی اور اس طرح کی بے شمار اور صورتحال میں پریزنٹیشن از اے ویری افیکٹو چینل اٹ کین کنوے دی میسج ٹو یور آڈینس لارجر آڈینس تو یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ودن دا آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ چینل جو ہیں وہ جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں بوتھ فار ریٹن اینڈ اورل मीडिया uh, इसी तरह हमारे पास uh, जब डिफरेंट uh, चैनल है जब हम कम्युनिकेट uh, कर रहे होते हैं आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन और वो कौन कौन से चैनल है रिटर्न चैनल और मीडिया में भी लेटर्स रिपोर्ट टेलीग्राम्स केबल ग्राम्स मेल ग्राम फैक्स टेलेक्स पोस्ट कार्ड कॉन्ट्रेक्ट ایڈ بروشرس کیٹلاگ نیوز ریلیز ایٹسٹرا یعنی ہمارے پاس بہت سے چینلس ہیں جب ہم اپنی آرگنائزیشن سے باہر کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہمارے پاس رپورٹس ہیں مثال کے طور پہ آپ نے اپنی کمپنی کے شیئرس کے بارے میں اس کے شیئر ہولڈر کو انفارم کرنا ہے تو آپ رپورٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اسی طرح پرپوزلز آپ بناتے ہیں اسی طرح آپ لٹرز لکھتے ہیں اسی طرح آپ اپنی پروڈکٹس کے بارے میں اویئرنس پیدا کرنے کے لیے آپ ایڈز جو ہیں وہ بناتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی چلتے ہیں کیبل پہ بھی چلتے ہیں اسی طرح وہ آپ ان کے نیون سائنس جو ہیں وہ بھی لگاتے ہیں تو آپ اپنی آرگنائزیشن سے باہر مختلف لوگوں کے کے مطابق جن کے تحت آپ نے کمیونیکیشن جو ہے وہ کرنی ہے بہت سے چینلز کو استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی گنوایا کہ ان چینلز میں آپ کے پاس رپورٹس ہیں لیٹرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اس میں بروشز ہیں آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں لازمی بات ہے جب بھی دوسرے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں تو یہ آپ بروشز وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں بروش جو ہے یہ ایک اہم آ, میڈیم یا اہم چینل ہے آپ کی پروڈکٹ کو کنوے کرنے کا اسی طرح بڑے بڑے نیو سائن ہے, بو, بل بورڈ ہیں جن کے ذریعے آپ کسی دوسرے کو اپنی پروڈکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں اور دوسروں کی پروڈکٹ کے بارے میں جانتے ہیں اور کتنے افیکٹولی ایڈورٹائزنگ جو ہے یہ ایک پورا ایک ڈسپلن ہے ایک پوری فیلڈ ہے جو اسی طرح آپ کے ریٹن uh, میڈیم جو ہیں ان کو لے کے چل رہا ہے تو ریٹن چینل uh, جو ہیں آرگنائزیشن کے اندر وہ آپ کے پاس یہ تمام ہے کہ آپ ان میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کسی ایک کو بھی چوز کر سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ ضرورت کے مطابق بلکہ اس میں وہ کاسٹ جو ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے ٹائم اینڈ کاسٹ جو ہے یہ آپ کی کمیونیکیشن میں کے, میں چینل کو اڈاپٹ کرنے میں ایک بہت اہم رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے اسی طرح آپ کے پاس اورل میڈیم جو ہے اورل میڈیا اور اورل چینل جو ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ جب آپ آرگنائزیشن سے باہر کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان چینلس کو یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ فیس ٹو فیس ڈسکشن ہے فون ہے سولو ہے, اور پینل سچویشن میں جو ہے وہ موجود ہے یعنی yani وہ تمام چینل جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جو آپ ودن دی اورل اورشن کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ تمام چینل جو ہیں وہ آپ آؤٹ دی آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اورل کمیونیکیشن میں وہ فیس ٹو فیس میٹنگ ہوتی ہیں وہ آپ وہ یعنی جو ہیں وہ ہیں آپ اکیلے بھی پرزنٹیشن دیتے ہیں مثال کے طور پہ آپ ایک نئی فوٹو کاپی مشین جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ ان تمام آرگنائزیشن میں جن جو آپ کے جہاں آپ کا پرسپیکٹو بائر جو ہے وہ موجود ہے ان تمام میں آپ جا کے پریزنٹیشن جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں دے سکتے ہیں اسی طرح جب بھی آپ نئی آہ آہ کسی نئی کسی پروڈکٹ کو یا اپنی نئی سروسز کو آپ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان, ان اس کے لیے آپ پرزنٹیشن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس چینل کو اس میڈیم کو یوز کر سکتے ہیں تو کمیونکیشن میں میسج کے بعد جو ایک جو کور آئیڈیا ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے جسے آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں دا نیکسٹ تھنگ از چینل تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ چینل جو ہے یہ ایک یہ کرف دی انفارمیشن ہے یعنی جس کے ذریعے ہم انفارمیشن جو ہے وہ کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور بزنس کمیونیکیشن میں نارملی ہم دو چینل استعمال کرتے ہیں وہ ریٹن کمیونیکیشن ہے, ہے اور ریٹن چینل ہے اور اگرچہ یاد رہے اور ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے بعد میں کہ جب بھی ہم وربل کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اور وربل کمیونیکیشن میں ہم بوث ریٹن اینڈ اورل کمیونیکیشن جو ہے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں ہم ساتھ ساتھ ہر وقت نان وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کا لیٹر جو ہے وہ آپ کے الفاظ کو تو صرف نہیں لیے ہوئے ہوتا وہ اس کے علاوہ کئی دوسری باتیں جو ہے وہ آپ کے ریڈر کو کنوے کر رہا ہوتا ہے تو یہ نان وربل کمیونیکیشن یعنی یہ نان وربل چینل جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ وربل چینلس کے ساتھ ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں سو so, With verbal channel, you are always uh, communicating non وربلی یعنی yani, اپنے وربل چینل بہت ریٹن کے ساتھ آپ ہمیشہ نان وربلی بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب ہم شروع ہوئے ہیں کانٹیکٹ سے کانٹیکٹ کہ آپ کا letter جو ہے وہ کس وجہ کی بنا پہ یا message جو ہے وہ آپ کس وجہ کی بنا پہ لکھ رہے ہیں اور آپ پھر کانٹیکٹ کے بعد آپ سینڈر اور انکوڈر بنے آپ کے پاس ایک میسج تھا اس لیے آپ اس کے سینڈر بنے اور آپ نے چینل چنا واز آئر ریٹرن اوور اینڈ ناؤ یور میسج ریچ یور اٹس destination یعنی آپ کا میسج جو ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے اور یہاں داخل ہوتا ہے آپ کے کمیونیکیشن کا ریڈر یا آپ کے کمیونیکیشن کا رسیور تو ہمارا اگلا کمپونیٹ جو ہے پانچواں کمپونیٹ جو ہے وہ اس پروسیس آف کمیونیکیشن میں وہ ہمارا ریڈر یا ریسیور آف دا میسج ہے ریڈر اور رسیور آف دا میسج جو ہے وہ اس پورے کانٹیکس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آپ نے اپنا میسج جو ہے وہ اسی کے لیے لکھا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یعنی ریسیور یا ڈیکوڈر آف یور میسج از یور ریڈر اور یور لسنر یعنی اگر آپ نے کوئی ریٹن بجوایا بھجوایا تو وہ آپ کا ریڈر ہے اور اگر آپ اورلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا لسنر ہے کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح ہیومن بینگ ہے تو اس لیے جس طرح بحثیت سینڈر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سینڈر جو ہے اس کی کمیونیکیشن میں بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں وہ کون کون سی چیزیں تھیں اگر آپ یاد کریں ہاں جی ایٹیٹیوڈ وہ ایٹیٹیوڈ اس کے بعد سکلز اس کے بعد لائکس اس کے بعد ڈس لائکس اس کے بعد اسٹیٹس پوزیشن یہ تمام چیزیں جو ہم نے سینڈر کے لیے ڈسکس کی تھیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم ریسیور کے لیے بھی وہی تصور کرتے ہیں کہ ریسیور جو ہے اس کے اوپر بھی تمام فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھیے کہ ریسیور جو ہے وہ میسج کے سکسیسفل یا افیکٹو ہونے کو ڈٹرمن کرتا ہے تو بحثیت سینڈر آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ جب آپ کا میسج جو ہے وہ کچھ کیا جا رہا ہو تو اس وقت ریسیور جو ہے وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہونا چاہیے تمام کمیونیکیشن جو ہے اس میں ہم اسی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میسجز جو ہیں وہ ریسیور آرٹیڈ ہونا چاہیے یعنی میسج رائٹر کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میسج ریڈر جو ہے یا میسج لسنر جو ہے اس کے کیا کیا کوالٹیز ہیں اس کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی میسج جو ہے وہ کسی نان ٹیکنیکل آدمی کو دینا ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے ٹیکنیکل ٹرمنالوجی ہی جو ہے وہ استعمال کر لی تو اس کے نتیجے میں آپ اپنے میسج کو خراب کر دیں گے رسیور کس چیز کو ایکسپٹ کر سکتا ہے اس کا لیول کیا ہے جب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا میسج کا رسیور جو ہے وہ ہمارے میسج کو کس لیول پہ جا کے رسیو کرے گا اس کی ایجوکیشن کیا ہے اس کا اس میں اسٹیٹس کیا ہے اس کا ایکسپیرئنس کیا ہے وہ ہمارے میسج کو کیا سمجھے گا کس موقع کے اوپر ہمارا میسج جو ہے وہ اس کے لیے افیکٹو ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو کانگریچولیشن کا میسج جو ہے وہ بھجوانا ہے یا آپ نے کوئی کانڈ میسج جو ہے وہ لکھنا ہے یا تھینک یو میسج جو ہے وہ لکھنا ہے اس میسج کے لیے آپ کو ریسیور اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا نہ صرف اس میں ٹائم انوالو ہوگا بلکہ ریسیور کا پورا جو ایک میکنزم جو ہے وہ بھی انوالو ہوگا کہ وہ میسج کو کس وقت میں کس طرح صحیح ریڈ کرے گا تو جو ہے اس کی تمام سکلز اس کے تمام اس کا تمام ایکسپیرینس اس کے ایجوکیشن لائک ڈس لائک جو ہے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہم میسج کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ریسیور جو ہے جب میسج کو لیتا ہے تو اس کے سامنے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی میسج کو سمجھنے کے لیے اپنے اس اپنے اپنی تمام کریکٹرسٹک جو ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہی آپ کے سمبلس کو ڈیکوڈ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کسی آدمی کو اورل میسج دے رہے ہوں اور اورل میسج جو ہے وہ اس لسنر کے یعنی رسیور کی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں دیا جا رہا ہو تو ریسیور جو ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا تو اس میسج اپنے میسج کے سکسیسفل کرنے کے لیے آپ کو تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ رسیور جو ہے وہ میسج کو کیسے لیتا ہیں اب آپ کے پاس ایک میسج تھا آپ نے اس میسج کو کسی چینل کے ذریعے بھجوا دیا اور کسی شخص نے یا مختلف لوگوں نے اس میسج کو ریسیو کر لیا اور اس میسج کو رسیو کرتے ہوئے وہ تمام کریکٹرسٹک جو تھی وہ ساتھ ساتھ وہ اس میں شامل تھیں جس کے نتیجے میں میسیج ریسیو ہوا اب میسج جب ریسیو ہو گیا تو اس کے بعد اس کے بعد ہمارا اگلا یعنی سکس کمپونیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سکس کمپونیٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے فیڈ بیک یعنی میسج ریسیو ہونے کے بعد اب اس کا ایک فیڈ بیک جو ہے وہ حاصل ہوگا سینڈر کو یہ فیڈ بیک جو ہے یہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ یو ہیڈ آرڈر فار نیڈیڈ سپلائیز اور وہ آپ کو آڈر جو ہے وہ آ, آپ کو مل گیا تو یہ بھی ایک طرح کا فیڈ بیک ہے فیڈ بیک ریٹن بھی ہوگا اور فیڈ بیک بھی ہوگا فیڈ بیک آپ نے ایک لیٹر لکھا تھا اور اس لیٹر کا آپ کو جواب آ گیا تو یہ بھی فیڈ بیک ہے بعض اوقات یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ اپنے, اپنے کوئی بڑا تو آپ نے اس کی ٹائمنگ کے بارے میں اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو انفارم کیا ہے کہ آپ ٹائمنگ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو اب آپ نے بہت سے لیٹر جو ہیں وہ لکھے ہیں تو اب اس لیٹر کا ان آپ کے ریسیور کو مل جانا مل جانا اور ملنے کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ آپ کو کوئی واپسی خط جو ہے وہ نہیں ملے گا تو ایک طرح کی سائلنس جو ہے وہ واقع ہو جائے گی تو یہ سائلنس جو ہے یہ بھی ایک طرح کا فیڈ بیک ہے اگرچہ کمیونیکیشن میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریسپانس یا ریئیکشن ضرور ہونا چاہیے تو فیڈ بیک جو ہے وہ کسی بھی کمیونیکیشن کا رئیکشن یا ریسپانس ہوتا ہے جو کہ رائٹر کو ملتا ہے فیڈ بیک بہت ضروری ہے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم مختلف تھیوریز آف کمیونیکیشن جو تھی وہ اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے مختلف uh, uh, جو ماڈل آف کمیونیکیشن جو تھے وہ اسٹڈی کیے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ سینڈر اور اس کا رسیور جو اگر سے موجود ہوں اور ایک میسج موجود ہو تو اس کو ہم نے لینیئر کمیونیکیشن جو تھا وہ کہا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ سرکلر ہو یعنی سرکلر کمیونیکیشن کب ہوتی ہے جب فیڈ بیک موجود ہوتا تو فیڈ بیک جو ہے وہ اس کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے اس کمیونیکیشن کے پروسیس کو اصل میں وہ پورا کمیونیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ بناتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہی ہم کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن وہ عمل ہے جس سے ہمیں مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں وی اچیو اور افیکٹو ریزلٹ تو فار دیٹ پر فیڈ بیک دا سیکس کمپوننٹ آف آر پروسیس آف کمیونیکیشن از ویری امپارٹینٹ کہ اس کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو کمیونیکیٹ کیا ہے اس کے کیا uh, ریزلٹس uh, جو ہے یا اس کے کیا ریسپانس یا کیا ریئیکشن جو ہے وہ موصول جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا سم ٹائم ہم نے ریٹن میسج دیا اور اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ اورل ہو جائے گا اور اسی طرح سم ٹائم ہم نے ایک اورل میسج دیا اور اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ ریٹن ہو جائے گا لیکن چاہے اورل ہو یا ریٹن ہو یہ ریسپانس اور یہ جو ریاشن جو ہے یہ اس کمیونیکیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے تو اب تک ہم نے پروسیس آف کمیونیکیشن جو ہے اس کو سٹڈی کیا ہے کہ کمیونیکیشن کا پروسیس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ وربل اور نان وربل میسجز کو کنوے کرنے کا پروسیس جو ہے وہ کیا ہے and how can uh, any کمیونیکیشن کین بی میڈ سکسیسفل اور افیکٹو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس ideally ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ ایک میسج جو ہے جب بھی کسی شخص کے پاس ہوتا ہے وہ میسج کنوے کر دیا جاتا ہے تو وہ میسج جو فیڈ بیک لائے گا وہ ہمیشہ ڈیزائر فیڈ ہی ہوگا آپ نے کتنی دفعہ اپنے دوستوں سے بات کی اپنی پرسنل لائف میں یا کتنی دفعہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں آ، گفتگو کی لیکن آپ کے ذہن میں جو آ، آپ کے ذہن میں جو, جو آیا میسیج تھا وہ جب میسج کسی دوسرے شخص کے پاس پہنچا تو اس میسیج کے اوپر بے شمار سوالات جو تھے وہ کر دیے گئے حالانکہ آپ کا خیال تھا کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ میسج جو تھا وہ بہت سی پرابلمز کو کریٹ کرنے والا بن گیا تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کمیونیکیشن کے پروسس کو کامیاب کرنے کے لیے صرف یہ سکس کمپوننٹس جو ہیں انہی کو جاننا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے بے شمار اور چیزیں بھی ضروری ہیں میں آپ کو ہر لیکچر میں ایک بات آلموسٹ رپیٹ کرتا آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں پاتے ہیں کہ جب ہم یہ اپنے کسی کولیگ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اپنے کسی پیریئر سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اپنے جونیئر سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اپنی پرسنل لائف میں اپنے مختلف فرینڈ سے یا مختلف ریلیٹیو سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ڈنٹ مین آئی سے یعنی میرا یہ مطلب نہیں تھا جو میں نے کہا ہے اس کا کہ مطلب یہ ہو گیا کہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی بات جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے جو ہم لفظ چن رہے ہوتے ہیں وہ جو ورڈز چن رہے ہوتے ہیں ان ورڈز کے میننگ جو ہیں وہ ہمارے اور ہمارے ریسیور کے درمیان ہم مختلف ہیں نہ صرف یہ کہ بعض اوقات ورڈز جو ہیں وہ مختلف مفہوم رکھتے ہیں جس کو ہم ڈیٹیل سے آگے ڈسکس کریں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے یعنی ہر ورڈ جو ہے اس کا ایک خاص موقع محل ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو فیڈ بیک کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے اگر کوئی کانگریچولیشن کا لیٹر لکھنا ہے یا آپ نے کوئی تھنک یو لیٹر لکھنا ہے یا کانڈونس لیٹر لکھنا ہے تو اگر آپ نے وہ ٹائم پہ بھجوا دیا تو اس کا میننگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے یعنی آپ نے کوئی لکھنا تھا وہ کانڈلینس لیٹر کو آپ نے فوری طور پہ بھجوا دیا کچھ کانگریچولیشن لیٹر لکھنا تھا اس کو آپ نے فوری طور پہ بھجوا دیا تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا لیکن وہی وہ اگر ڈیلیڈ ہو گیا تو اس کا فیکٹ جو ہے وہ بالکل ایکسکیوز میں بالکل ڈفرینٹ ہوگا تو یہ بات یاد رکھیے کہ کمیونیکیشن کا ہر ایکٹ جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ سکسیزفل جو ہے وہ ہو اس میں سارے کمپوننٹس بھی موجود ہوں لیکن اس کے باوجود وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سکسیزفل ہو مس کمیونیکیشن کا بہت چانس جو ہے وہ رہتا ہے بلکہ مس کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانے کے لیے ہمیں بہت سی دوسری چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم مس uh, کمیونیکیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے آج کے اپنے اس لیکچر کو یہی ختم کرتے ہیں uh, پھر ملیں گے خدا حافظ